لوگ رمضان میں زکات کی مد میں راشن تقسیم کرتے ہیں چینا جھپٹی میں گر کر ضائع ہو جاتا ہے تو کیا اس مال کی زکات ادا ہو جاتی ہے یہ سوال اس میں شک نہیں کے بعض مقرر حضرات جب زکوت ادا کرتے ہیں تو زکات میں اگر اشیائے سرخ یعنی راشن یا چینی یا جو بھی استعمال کی چیزیں وہ زکات میں دی جاتی تھی زکات میں نکالنے کے بعد میں یعنی زکات آپ نے اس کے حوالے کر دی اس کے حوالے کرنے کے بعد اگر وہ گر جائے تو آپ کی زکات جو مال آپ نے دیا وہ ادا ہو جائے گی تملیغ سے پہلے جو ضائع ہوئی ظاہر ہے کہ اتنی زکات آپ کی کم ادا ہوگی مثلا سمجھ لیجیے آپ نے پانچ سو روپی کا ایک بورا زکات کے مال کا تیار کیا جس میں تمام اجنہ تمام چیزوں کے علاوہ ایک کلو اس میں چینی دینے سے پہلے اگر وہ ضائع ہو گئی تو معلوم ہوا کہ اگر چینی بائیس روپے کلو ہے تو یہ بائیس روپے آپ کے ادا نہیں ہوئے تملیغ سے پہلے اتنا نقصان ہو گیا یہ سمجھ لیا آپ نے لیکن ایک بات آپ کے ذہن میں ہے وہ یہ عموماً ایسے موقع پر اناج یا کھانے پینے کی چیزیں تقسیم کرنے پر اناج کا بے انتہا احترام کیا جائے جتنی کھانے پینے کی چیزیں ہیں سب کا احترام کیا جائے اس میں ایک حدیث ہے وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے روٹی کا ایک سوکھا ہوا ٹکڑا گھر میں پڑا ہوا تھا حضور علیہ سلاحت وسلام نے وہ روٹی کا ٹکڑا اٹھایا اٹھانے کے بعد اس کو صاف کیا صاف کرنے کے بعد اسے تناول فرما لیا پھر ام مومین حضرت آشا صدیقہ سے حضور نے ارشاد کہ صدیقہ اس روٹی کا ادب اور احترام کیا کرو اس لیے کہ جب یہ روٹی کسی قوم سے منہ مو موڑ لے تو پھر واپس نہیں آتی کیا مطلب ہوا اگر آپ نے رسک کی بے قدری کی پانی کی بے قدری کی کھانے کی بے قدری کی تو فرمایا کہ یہ روٹی اگر کسی قوم سے منہ مو موڑ لے تو واپس نہیں آتی آج آپ دنیا کے تناظر میں دیکھیے میں دنیا گھومتا ہوں اس لیے نہیں کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں میں بہت بڑا مول اسلام میں دنیا میں گھومتا ہوں آپ دیکھیے اس وقت صومالیہ کا حال آپ دیکھ چند سالوں سے کیا لوگوں کو ایک نوالے کے لیے ترسنا پڑتا ہے میں نے تنزانیہ کا دورہ کیا دارال سلام تنزانیہ آپ سن کے حیران ہوں گے کہ تنزانیہ میں اسی فیصد آدمی تین وقت کا کھانا نہیں کھا سکتا ان پر روٹی اور روزی کتنی تنگ ہے تین وقت کا کھانا نہیں کھاتا اور جو وہ کھانا کھاتا ہے وہ کیا ہے وہ سنیے چونکہ ملک بظاہر بہت زرخیز ہے وہاں مکئی اور جس کو ہم شکر تھن میں یہ وافر مقدار میں ہوتی وہاں بہت زمین زرخیز ہے تو وہ کیا کرتے جو کھاتے ہیں وہ کیا ہے؟ مکئی کے آٹے کو اس طریقے سے بناتے ہیں جیسے ہم لگنی بناتے پوسٹر چپکانے کے لیے یا حلوا نمک ڈال کر اور اس طریقے سے اس کا ایک محلول بنا کر بڑے چمچ سے وہ کھاتے ہیں کالی مکئی کا آٹا اس میں نمک ڈال کر تو دیکھیے ہم نے بھی اگر رسک کی ناقدری کی اور کہیں روٹی نے اور رسک نے ہم سے منہ مو موڑ لیا تو آپ دیکھیے پاکستان کا بھی وہی حال ہوگا اس لیے ہم خطرے کی گھنٹی بجائے دیتے ہر کھانے پینے والی چیز کا نہایت احترام کیا جائے جب کسی کو دیا جائے تو دینے میں بھی مکمل رسک کا اہتمام کر کے دیا جائے مسئلہ میں بتا چکا